بسم اسرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہر اور باقی تمام سامین برادران خرآن صاحب کو السلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلطرت کتاب دعوت شریف میں سلطرت نمبر سات سو ستائیس ابلغ تین سو انہتر ہیں اور تین سو انہتر اوراد فتح کے دروس میں سے ہیں اور فتح معاملہ اس میں اعظم نمبر انتیس یعنی یا بصیر کیا یا بشیر ہو اس میں اعظم کی توضیحات میں ہیں ہاں اس کے ساتھ سے پہلے ہم اس کی لوبی معنیٰ اور توضیحات کریں گے انشاءاللہ تو فرماتے ہیں البشیر کے مادے سے نمبر ایک تو بصیر اس قوت کو کہتے ہیں جو مشہودات کا ادراک کرتی ہیں ان تمام چیزوں کو چان لیتا ہے جو انسان کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں درخ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جملہ مبصرات ہر وہ تو ہم کیونکہ ان کی آنکھ دے سکتے ہیں جملہ مبصرات اور مدرکہ جو آنکھ سے ہم درک کر سکتے ہیں اور مشودہ جن کو آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سب کا ادراک ہے ان سب کو اللہ جانتے ہیں کہ یہ خالق کیونکہ وہ خالق ہے وہ اپنی تحریک کو دیکھتا اور خیال رکھتا ہے اس لیے صفت بسر سے وہ بصیر ہے اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اس کے نظر کے سامنے ہوتی ہے لہذا وہ بصیر بھی ہے تو یہ توجی جو ہے شرح اور فتح والوں نے سوال نمبر چھ پہ کیا مزید البشیر او بے اس ہاں جی بے دیکھنے والا یعنی وہ دیکھنے والا یعنی مخید چیزوں سے آگاہ بصیر یعنی مخی چیزوں سے آگاہ اور بصیر کا معنی عالم بے مثرات مانا یہ کہ بصیر یعنی عالم جو چیزیں انسانی نگاہ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں اللہ ان عباس سے ظاہری اسباب و لال کے بغیر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظاہر اسباب و کا اللہ ہردس محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کو ادراک کے لے لہٰذا بشیر کے معنی عالم بے مفرات یعنی دیکھی جانے والی چیزوں کا عالم یہ توضیح جو ہے آئین بندگی فر ترجمۂ خدا کے کی صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون پر ہے نمبر تین جو ہے البشیر ماد بصرا یبسروس و بصرفسرو سے اشی و بصارت معنی دیکھنا ہاں جی تہ تک پہنچنا جاننا یہ سارے معنی لوگوں کی ہے بصیر کے بنے بسرسرمن دیکھنا تہ تک پہنچنا کسی چیز کی جاننے کے بعد بصرن کے معنی نگاہ علم اس کی جمع ابسر ہے معنی ذکاوت فہم نور قلب علم دور اندیشی اس کی جمع بصر یہ توضیعات جو ہے القاموس سجید نامی لغت کی کتاب نے کیا عربی اردو ہے نمبر چار البشر مادِ بصر سے ہیں البصر کے معنی آنکھ کے ہیں کلم بالبر ہاں جی قرآن باقیات ہے علم بالبصر جو ہے نمبر پچاس نمبر چون یا اس کے برکس آنکھ کے جپگنے کی طرح کلب البصر نے آنکھ کے جپگنے کی طرح وہاں پر جو ہے آنکھ کے معنی بسر کے نیت قوت بینائی کو بسر کہتے ہیں انسان کے دہنے کی قوت کو بھی بسر کہتے اور دل کے بینائی پر ہاں جی بصر بصر و بصیرتن دونوں لفظ بولے جاتے ہیں اس کم چشم بصیرت کہا جاتے ہیں ہاں جی تو قوت بینائی کو بھی بصر کہتے ہیں اور دل کے بینائی پر بھی جو ہے بصر ال بصرۃَ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں بصر دل کے بینائی بصیرتن بھی دل کے بصر ان کی جمع ابسار اور بصیرت ان کی جمع بصائر رہتی ہے ہاں جی بصر ان کی جمع ابسار اور بصر جمع بسائی رہتی سے دیکھنے کے لیے بصیرت ان کے لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے آن سے دیکھنے کے لیے بصیرت رہتی ہے ہاں جی آنکھ سے دیکھنے کے لیے ابسر تو استعمال ہوتا ہے بصیرت استعمال رہتا ہے وہ دل کی آنکھوں کا جاتا ہے دل سے درخت کرنے کو اور آنچ سے دیکھنے کے لیے بس افسر تو استعمال ہوتے بابئی افعال بھی نہیں جاتے ہیں. اللہ بشیرۃ دن جب ہوتے ہیں پوری تحقیق اور معروفات کے ساتھ اللہ بشیر پوری تحقیق اور معروفات کا یہ معنی تو بشیرہ کبھی گواہ کی معنی معنی بھی دیتا ہے بصیرہ ہیں جی جیسے بل انسان والا نفس بشیرہ ہاں انسان جو ہے اپنے نفس پر گواہ ہے اپنے نفس کو دیکھتا ہی نہیں انسان اپنے نفس پر گواہ تو نمبر چودہ نمبر پچہتر کہ ماننا یہ ہے کہ انسان بر انسان پر خود اس کے عذاب میں سے گواہ اور شاہد موجود ہے خاصہ قرآن پاک میں انسان کے اپنے عذاب و اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں تو اسلم بل ال انسان علام ویسے بھی جو انسان خود اپنے دل میں جو کچھ سمجھتے ہیں جانتے ہیں خود کو پتہ اس کے سارے اعضاب اس کے اپنے اندر کی تمام کیفیتوں کے گواہ انسان پر خود اس کے اعضاء میں سے گواہ اور شاید موجود تھے جو قیامت کے دن اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے خمن میں جیسے انما یومت شاید و السنت ہوں الہم اس از دن گواہی دیں گے ان کے خلاف السنت ہوں ان کے زبانیں و عیدم ان کے ہاتھ قرآن باغ میں آیا ہاں جی تو سورہ نمبر چوبیس آئے نمبر بیس چوبیس ہے جب دن ہاں جی جس دن ان کی زبانیں جس دن ان کی زبانیں جو ہے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے قرآن باب تو یہ توضیحات جو ہے کتاب محردات یا میں جو قرآن لغت ہے ہاں لغت میں انہوں نے اس طرح سے یہ مختلف توضیحات بیان کی نمبر پانچ البشیر العالم و بالخفیات اور العالم بالموسرات یہ دو معنی کیا ہے ہاں البشیر سے مراد العالم بالخفیات یا العالم بالمسرات بشیر یعنی تمام مافی چیزوں کو جانے والا العالم بالخفیات جو انسانی نظگاہوں سے مافی ہیں ان سب کو جانے والا بشیر یعنی اللہ یا بشیر ہے البشیر یعنی العالم بالخفیات تمام مافی چیزوں کو جانے والا یا اولعالم بالماسرات یا تمام مؤثرات یعنی دیکھی جانے والی چیزوں کا علم جاننے والا اور القواعد جو اسما ایک توضیع کی کتاب میں لکھا ہے اسمی وہ ذات ہے کہ جس کے ادراک سے کوئی بھی سنی جانے والی چیز مسموں خواہ معافی ہو یا ظاہر غائب و چھپی ہوئی نہ ہو اور نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسمی ہے سمیع یعنی ہاں جی سے مراد ہے وہ جس کے ادراک سے کوئی بھی سنی جانے والی چیز مسموں خواہ معافی ہو یا ظاہر غائب اور چھپی ہوئی نہ ہو اور بصیر سے مرادیاں ہیں اس کے جو دونوں جو علم سے تعلق ہے الزی لا یازو ان ماتا تصرا الزی لا یازو ان ماتا تصرا البشیر یعنی وہ ذات کی جس سے ماتح تصرا بھی چھپی ہوئی اور غائب نہ ہو زمین کے بالکل آخری ہے قیادت کی وہ بھی اللہ سے مفین نہ ہو وہ ذات کی جس سے ماتاحت سرا بھی چھپی ہوئی اور غائب نہ ہو اور وہ بھی اس کے علم میں ہو ماتحت سرا بھی اس کے علم ہے اور سم بسا دونوں کا مرجا علم ہے علم بسرات علم بصنوعات چونکہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری اسباب یعنی حواس سے سامیاب و باصرا سے بالتر ہے ہم جو قوت سامیہ اور باصرات دیکھنے کی قوت سننے کی قوت ہم سنتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان حواز سے حواص سے سامیہ سننے کے قوت دینے کو اچھا بالتر ہے وہ ان اسباب کے بغیر سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس لیے علماء نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ہنج ہاں جی اسما اسمی اور بصیر کا مرجہ علم قرار دیا ہے اللہ سمیع یعنی سننے کی چیزوں کو جانتا ہے اللہ بصیر یعنی تمام دیکھنے کی چیزوں کو اللہ جانتا ہے یعنی علم بے مصنوعات علم بے مبصرات یہ معنی کیا یہ توضحات جو ہے اسما الحسنہ کی ایک کتاب مصباح یہ دوم کے کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر چار سو بائیس پہ اس اصما البشیر کے یہ توجی حال لکھا ہے چونکہ یہ اس میں جو یہ اسما الحسنہ کے بارے میں خصوصی ان عصمات سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی صرف ملا کے نہیں ہے ان اسماع الحسنہ کی خصوصی تشریف میں کی آگے کتاب لوامی البینات میں ہاں جی لوامی البیاں امام بھابر راضی نے ان دونوں آسما کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور محلوقات میں اللہ تعالی اور معلوقات میں ان دونوں صفات کے حوالے سے صرف لفظی اشتراک کے علاوہ خدا بھی سنتا بندہ سنتا لفظ سمیع بندے کے صوت بندہ خدا کے صرف لفظ اشتراک لفظ دونوں پر بولا جا سکتا ہے کوئی اشتراک و مشابت نہیں ہے اللہ کے دیکھنا کہاں اور بندے کا دیکھنا کہاں اللہ کا سننا اور بندے کا سننا کہاں صرف لفظ اشتراک ہے ورنہ معنوی لحاظ سے کوئی اشتراک نہیں ہے جس اللہ جو ہے ذات ہاں جی جتنا اللہ تعالی اللہ کی ذات ہاں جی اللہ کی ذات دوسرے موجود عالم کے ساتھ بھی صرف لفظ وجود ظاہری لفظ وجود کے ظاہری معنیٰ میں اشراک کے سوا کسی میں قسم کی اشتراک یا مشابت نہیں اللہ بھی موجود محلوبی موجود صرف لفظ وجود کے اس لفظ معنی میں اللہ کے ساتھ شراکت ہے نے معنی کے لحاظ سے اللہ کے وجود اور مہلوب کے وجود میں آسمان زمین کا فرق ہے آپس میں کوئی اشتراک معنی کے لحاظ سے اللہ کوئی محلوق وجود میں کوئی اشتراک اور کوئی مشابت نہیں ہے لے سکم اس لیے شن وسلم اس کی ذات بھی جو ہے لامتناہی ہے اور صفات بھی لامتناہی اور صفحات میں اور صفات میں تو اس کی ذات بھی لامتناہی اور صفات بھی لامتناہی اور صفات میں بدو نے حرکت میں کوشش نہ صفات میں جو ہے بدو نے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہی بھی متناہی اور شفات بھی متناہی اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ بھی بندوں کے صفات میں حقیقت میں کوئی مشاورت نہیں ہے کوئی اشتراک نہیں ہے صرف لفظ اشتراک ہے ہم اس کو بھی اللہ بھی بشیر بند بشیر سمیع سمیع تو کہہ سکتے ہیں ہم کے لحاظ سے حقیقت میں ان میں کسی قسم کی اشتراک نہیں ہے ہاں جی کسی قسم کی اشتراک نہیں اللہ اور بندوں کے درمیان وہ ذات اس چیز سے بلند و اس چیز سے بلند و باتر ہے کہ انسانی عقول و اوہام اور اوہام اس کی ذات یا صفات کی صفات کا صحیح ادار کر سکے بس اس نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا کہ میں اسمی البشیر ہوں ان صفات پر ایمان لانا واجب لازم ہے ہمارے اوپر باقی اس کی کیفیت کا ادراک جو ہے اللہ کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے اس کیفیت کا ادراک چونکہ عقول بشری سے بالتا تر ہے یا تو ہم مکلف نہیں اللہ کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے لیکن یہ مسلم اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے اتنا ضروری ہے کہ اسے کسی چیز کو جاننے کے لیے یا کسی آواز کو سننے یا منظر کو دیکھنے کے لیے اسباب و آلات کا ہرگز محتاج نہیں ہے اللّہ تعالیٰ جب کہ ہم سو فیصد محتاج ہیں کیونکہ وہ غنی ملح ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کسی بھی کسی بھی لمحے محتاج نہیں وہ بدونے کسی وسیلہ ہاں جی, یا اعلیٰ سے یعنی آن کے بغیر دیکھنا اور کان کے بغیر سننا ہاں جی. اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ مثال ہمارے روح ہے آپ فرماتے ہیں محمد حضر راضی اس مطلب کو اعلیٰ بغیر آنکھ کے بغیر کان کے دیکھتا ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ مثال ہماری روح ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو سارا کان ہاں جی. تو ہمارا کان اور آن دونوں بھی سو جاتے ہیں نہ ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی آواز جو ہے نیند کی حالت میں سن سکتے ہیں لیکن ہمارے روح ہمارے جسم سے جدا ہو کر ہر آواز کو اس کی ظاہری کان کے بغیر سنتا ہے اور ہر منظر کو اس ظاہری آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے کیونکہ ہمارے روح امر مجرد ہے اور عالم امر کے معلوم ہیں ان کے حساب و کتاب عالم خلق کے معلوم سے جدا ہوتے ہیں بس ہم اسی مثال سے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ ذات پاک جب ہمارے روح کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اس ظاہری آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے اور اس ظاہری کان کے بغیر سنتا ہے تو یقیناً اللہ وہ عظیم ذات ہے جو غنی ملک ہے وہ بھی اس ظاہری آنکھ اور کان وغیرہ کا کیوں کر محتاج ہوگا اور بات جو ہے اور یہ بات وسلم ہے کہ یہ انسان اللہ کی ذات و صفات کا کماحق و ادراک جو ہے ناممکن ہے ہاں جی کیونکہ مقیت جو ہے وہ محدود ذات ملاق و محدود کا کیسے ادراک کر سکتا ہے تو یہ بیچ میں جو توضیح ہے یہ مثال سے جو دیا ہے یہ دیا ہے ہاں جی تو یہ بات ساج کے ہم یہ پر اتفاق کرتے ہیں بقیہ انشاءاللہ شاء کل خدا صاحب